اش صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد نہ دی جائے جب جی کہ سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا گناہ نہیں بلکہ مستحب ہے اور حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو, کو تہنیت پیش کیا کرتے تھے براہ کرم ذات جی دیکھیے یہ تو انہوں نے بالکل غلط کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی اس قسم کے جو مذہبی تہوار ہیں حضور علیہ السلام ان کو مبارکباد پیش کرتے تھے یہ اس نے غلط کہا سعودی عرب کے علما کا تو بھائی وہ تو بس ایسی ہے جیسے کہ گنگا بہت گنگا دا جمنا بہے تو جمنا داس ابھی آپ نے دیکھا کہ ان قریب انہوں نے چاند کا اعلان کیا اور اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر کے دوسرا اعلان کیا بتائیے میں تین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں عمر پہ یورپ یوروپ کے دورے سے میں نے خود خبر سنی اور اس کے سینکڑوں گواہ بھی موجود ہے جدام کہ وہاں کے مفتی اعظم نے یا روہت ہلال کمیٹی نے معافی مانگی کہ ہم نے جو حج کا اعلان کیا تھا وہ حج کی تاریخ نہیں تھی ہم سے غلطی ہو گئی تاریخ کرنے میں تو اور ہم قوم سے معذرت چاہتے ہیں اور اس کے بعد کہ اللہ قبول کر یہ لیجئے حج کا دن ہی نہیں تھا یہ تیس لاکھ حاجیوں کا کیا ہوگا پینتیس لاکھ حاجیوں کا کیا ہوگا جو ساری دنیا کی پونجی جمع کرنے کے بعد حج کرتے ہیں تو وہاں کے ان مفتیوں پر کیا اعتماد کیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں اچھا دوسری بات یہ جو کہ کرسمس بھائی پہلے تو آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھ لیں کرسمس ہے کیا یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن نہیں یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا اب ماز اللہ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو ہم مبارک بات کیسے دیں گے کرسمس کی ہاں تو اس سے تو اللہ تبارک قبطہ محفوظ رکھ کے ہاں اللہ کا نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن بالکل قابل یوما ولی دو یوما یمو تو یوم یوب اس وحیہ سلام ہو سلام و سلام اس ساتھ پر جس دن وہ پیدا ہو گئے جس دن وہ اٹھائے گئے قیامت میں اٹھائے جائے گئے وہ تو ہمارے لیے بھی دن سلامتی کا مگر خدا کے پیغمبر کی ولادت منائے اب اللہ کے بیٹے کی آپ ولادت منائیں اور اس میں ہم ان کو مبارکباد دیں یا ہولی اور دیوالی میں یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے سعودی عرب جانے ان کے مفتی جانے وہاں کون سا کام ٹکانے کا ہو رہا ہے جو یہ کام ٹکانے کا ہوگا